متمس متمس رسالت وآلہ سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نوجوان انتہائی خوشگو ممتاز معروف محترم سراخانہ ایسے <سؤال> <سؤال> تو ta okay. رسول اور اے سلامیں اج زانا اور صلوات والسلام علی رسول اللہ اصلیту والسلام علیک یا حبیب اللہ اصلیту والسلام علیک یا نبی اللہ وصلیح وصلیح مبارک اللہ سیدنا مولانا محبت صلات انتو دینا بہا مجبا لہتو آفات من جمعی الحاجات درنا بہا من جمعی السیاد وطرف اونا بہا آلت ورجہ وطبلغنا بہا امسل غایات من جمعی الخیرات فی الحیات و بعد المواد انک سریعن سمیعن قریب الدعوات و انک آلا کل شئی قدید اللہم ربنا زلمنا انفسنا و ادنم تغفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین و قام ربنا آتنا ف الدنیا حسنا و ف الاخرہ حسنا و قنا عذابا آنا و قنا جنتمان ابرار یا رب العالمین مولا کریم ہم تیرے گناہ کار بندے تیرے خطاکار بندے مولا کریم تیرے سیاہ کار بندے تیری رحمتوں سے قافل بندے آمی. مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں آمی. تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں سب گناہوں کو معاف فرمان ہیں مولا کریم تیرا فرمان ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ آجائے کریں اور آپ کی بارگاہ میں آکر۔ ہم سے معافی کے طلبگار بن جایا کریں اور محبوب آپ بھی ان کی فرمائش کر دیجئے آپ بھی ان کی سفارش کر دیا کریں مولا کریم ہم بہت دیر تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے گویا تیرے محبوب بندے کی چوکھٹ پر رہے تیرے محبوب کے در پر رہے مولا کریم تجھے اپنے تیرے محبوب بندے کے در کا واسطہ آجہ دریب نواز کی نسبتوں کا واسطہ سب کے گناہوں کھم آپ فرما مولا کا نام والوں ہو دنیا میں جہاں گریب نواز کا نام لینے والے موجود ہیں خدا کریم اس جہان کو آباد کو آباد رکھنا کریم اس شخص کو آباد رکھا سب کے گناہوں کو کریم ہماری لذت افاق کرتا مولائے کریم ہماری آنکھوں کو اپنے محبوب کی یاد میں رونے والے آنسو کا مولائے کریم ہمارے قلب کو اپنے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا مولائے کریم اپنا کرم شامل حال کر